جت وے کھاں یارا عشق خی خالی جگانا کا مرشد کامل مل او ملیا ج دل, دیتا دل, دل, دل تا کی تاقی لائی, لائی, لائی او میں قربان سی مرشد تو میں قربان اس مرشد تو جسے دسیات الہی الحمد اللہ الحمد لله هو كفى والصلاة والسلام على يد الرسول وخاتم الانبياء محمد مدني وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفاء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا ثَبَتَ فِي قُلوبِهِمُ الإِيمَانُ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عنهم فرضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هو أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ العظيم رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ الأمين وَكُتُبِهِ الله لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ يا رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا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 وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا العاشقين دوستان گرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق و مالک حقیقی دی حمد و ثنا اور اقاۓ دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی عظیم بارگاہ دے اندر درود شریف دا نذرانہ پیش کرن توں بعد عاجزانہ مسکینانہ فریاد ہے کہ مولا تعلہ جلشان جلشان ہر ہر فتلے دینی دنیا بھی اخروی نقصان خسارے تو اپنی رحمت دی دائمی بھی پناہ نجا فرماوے ایسی ہدایت نصیب فرماوے جس کے بعد گنہ نہ ہوزیزا نے گرامی اج اسلامی تاریخ دس شوال ال اج دس ہے نا شوال شریف دی دس تاریخ سن دو ہزار انی مہینے دی چودہ تاریخ چودہ جون دس سوال بڑے عرصے بعد ایک اتفاق جڑے توجہ توجہ تخیا مولوی تاریخ کی گل خیر ہے اصل جی گل میں دس لگا سن دو ہزار انی چودہ تاریخ جون یہ ہوئی چودہ تاریخ سی جون دا مہینہ سی شوال دی دس تاریخ سی سرزمینیں بریلی دے اٹھے او آفتاب تلوو اے او آفتاب تلوو اے کہ جدیاں کرنانے پوری سگیر روشن, روشن تے منور, منور کیا مبارک اقائد جا مجدے دیا تحاضرہ اپنے زمانے دے اپنے زمانے دے مجدد پاسمانے رسالت پاسبان نشانے رسالت سیدی وسانت اشاہ امام احمد رضا خان توجہ ذوقنا نا سبحان اللہ آب سرکار اے دس شوال چودہ جون اے سن دو انی اور وہ او سن سو چونجا اٹھارہ سو عیسوی اور بارہ سو یہ ہوئی دن اج بڑے عرصے بعد پھر کٹھا ہوا تو میں دیکھا کہ مولا سونے نے اس اتفاق کو پھر کٹھا فرما دیتا ہے تو کیوں نہ ہو آپ پاک دا دن کا جس موجود جناب, جناب دے سامنے, دے سامنے،, سامنے،, سامنے، کلام کرتا ہے ذکر رضا اور ذکر رضا اور فکر اور رضا کیوں الحمد اللہ سننی الحمد اللہ سان یقینا اے میرے پیرو مرشد اور بزرگوں کا سانڈ ایمان یقین آ گیا بزرگوں دی نگاہ دا صدقہ کہ ان اللہ لذیذ ان اللہ اگر سڈے سر تن جی نہ سر وار گے ایمان تو نہیں دو دو اور بزرگوں کی تے جن ہوں نے وہ مہد شانہ نہیں ر مہز اگر چھ لوگوں کا محض ذکر بھی عبادت وہ لوگ نے کہ جنہ کا صرف ذکر کرنا بھی عبادت مگر اتنا لوگ ذکر کے فکر بھی ویخنا واستے تاکہ یاد تازہ تے ساڈا ایمان مضبوط ہوا کہ نقشے قدم چلن کی کوشش کرے اٹھارہ سو چونجا عیسوی چودہ جون بارہ سو تہتر اجری دس بھارت دے اندر بھارت دے کے شہر بریلی مولا سونے ایک اپنے محافظ نو پیدا فرمایا اور یہو جہ جگ نے جڑے نبی سونے کے دین تادہ کرونا بھیج دے کہ جدوں لوگ دین کے اندر پھیڑیا رسم دین دیجن لگ پین رسمی نگاہ ویٹن لگ پ فیر مولا سونا امام احمد رضا ورگی لوگ بھیج دے بنا ہوئے بھیجے ہوئے دین دین دے نظام نو پھر تازہ کر اور یاد رکھے جی میں خوش آمدی نہیں ہوں میں اپنے دل کہہ والا ادو مولا, مولا, مولا, مولا, مولا, مولا سونے نے آلہ ادرت نیجی اور سدی اندر مولا سونے نے میرے مرشے پاک نولا سونے نے میرے مرشے دجپال جس کی سدر جمانی مولا سوڑے نے فضل احمد چشتی تو فدلے مہد خوشا مدلا سمجھیا جی قسم کر کے پیار نہ مسجد ہوئی سر یہ مہد خوشا مدلہ سمجھیا جی میں دل دے درد گل کر رہا رو سو سال کپے مولا مو سونے نے میرے مرشد نے پھیڑیا رسماں تین چار لی میرے مرشد رجپال نے آ کے فتل کے منہ بنے نے فتنے کھول لے نے جڑے ابھی سات بار ولا جم کے آئیے تو سانو نہیں اور یہ مجد کا کام ہوتا یہ مجھ مجدد آ کے کی کرد نواں نہیں لیا ن ہی ہے شریعت محمدیت رہنی ہے مجدد کا کام ہوتا ہے وہ آ کے دوبارہ کر فنیا بالکل صاف ستھرا کسے رسم دی کوئی گنجائش نہیں ہے تو لوگ ہی آدھے یار سڈیا تے امرا لنگ گئی نے ساتھ گلا نہیں عمر چالی <سؤال> چپ جان اویں آتا ہے پھر اللہ ولی اور جڑیاں گیا نہیں نبی اپنی حضرت نے خدا کر کے مجھے میرے مرشے جہاں نے آ کے رسماں اور وہ رسمیاں لوگ بن جا یار جہالت میرے مرشے اور یہ بھی یاد رکھا جی باوے کوئی اپنا ہونا نعمت کولو ویت قدر نہیں ہوں نعمت دی قدر او دو پہن دیئے جدو کھوس جاوے مولا سونے نے اس گئے گدرے دور دے اندر سانوہ اپنا صحیح مخلص اور کامل بندہ عطا فرمایا ہے اور اسان قدر نہ پائی, قدر پائی. بے قدرے قدر کی جان دیا محمد بخش فرما قدر پانی دا او مچھلی جانے پانی او یارو مچھلی ہی جانے یا جانے مرغا بھی کدر پانی دا مچھلی ہی جانے مرغا جانے مرگا بی قدر لی جانے اتیا جانے سہا بھی قدر نبی ج میرا مولو جانے شیران مطلب کہ مجھ شان سمجھنی ہے نی جنہوں دین کی شان پتا ہولم کی پہچان وہ کر سکتے دین نال محبت ہووے دین والے دین دی ہون کی قدر ہونے دی قدر ہو جل سونے نبی قدر ہوے آپ دی رسالت آپ دی نبوت دی قدر ہوے آپ کی راتے بابرکات دی قدر ہو اور نبی سونے دی سونے دی دی وہ دی دی دی قدر دی قدر جان رب سونے اور رب سونے دیا نعمت قدر وہی پا سک جن رب سونے دی عطا کرتا اس نعمت قرآن دی قدر پائی میں نہیں تھا جا قربان جاؤ آپ نے مثال دیتی ہے مچھلی جانتی مچھلی پانی کوئی نہیں مچھلی مچھلی دی زندگی دا سوال پانی وہ قدر جانتی ہے پانی دی قدر کی مرغابی جانتی ہے وہ زندگی دا بھی پانی د کھان پی وہ سہن کا بھی مولا نے تو الک با جوڑے آپ نے مثال دیتی فرمایا جی او جانور نے انہوں اپنی خاص نعمت مچھلی نے خاص نعمت زندگی لئی فرمایا فرمایے فرمایے فرمایے وے فرمایا بندے نین ل رہی مولا نے اپنا محبوب آ فرمایا جی مچھلی دا پانی تو بغیر چارا نہیں سونے نبی بغیر گزارا نہیں سونے بغیر گزارا نہیں پر سد کے مولا سونے اس گئے قدرے معاشرے اس جنابے والی ہاتھ سات کی اندر اس گئے قدرے وقت دے اندر مولا نے سانو اپنا ایک بلیے کام لتا فرمایا فرمایا خدا دی قسم کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے مرشے دس دے اوے سازش جوڑ میرے مرشے میرا مرشے دھے دس کہ خبردار ہو جاؤ کام تھوڈے ہونا اگو مر دی اگو جناب والی قسمت ساری قطر وگرنا خدا کی قسم کر گیا یہو جائے لوگ سدیا بعد آ سدیا بعد کئی سدیاں بعد آ سوکھے نہیں آسال دے کے حکیم سنائی نے سمجھایا مثال دیتی میں کوئی تسلی شیر نہیں پیا پڑھ گا اس جناب والی گل جی نشیل کر لیا جی مثال دیتی ہے ان فرما تو مرک پیتا تو مرد حق نہیں آدے وہ بے لوگ روز روز نہیں آتے یہاں واسطے آن لی سدیاں چاہیے ہوں تو پھر روز روز نہیں دور ہوں مرد حق پیدا شو با یذیب در تر یا یا در کر <تصالح> <سلام> <سلام> <z> <سلام> <سلام> <ون> <سلام> مولا سونے بندے رب سونے خاص مقصد لے خاص مقصد آؤلا سونا مولا سونے کے <مولا> اپنے بھیجے لوگ آتے او وہ لوگ آتے ہیں یہ لوگ نے مولا سونے نے خاص آپنے لئی بے اور مقصد لئی میرے حبیب خدا فرماؤں نے فرمایا ان اللہ تعالی سو فی و فی ہی فرمایا مولا سونا مولا سونا لاہ تال آئی اگر سو فیل فیلت یا فی دین دوسری روایت دے اندر آیا سونا اس امت دے اندر، یا اس دین دے اندر پودے لا بوٹے لا بوٹے پھر مولا سونا اپنی تا استعمال کروا بوٹیاں لے جونے نے اپنے کم لے لا جائے اپنے آپ لایا پھر یہاں کو اپنے تین کا کم لے آنا کلو کوئی ہو کسی ہو دنیا کے کسی ہوقصد نہیں بھیجیا अपने दीन तादा कर अपने दीन दी शानो अजमती बयान अपने दीन भैड़िया रस्म कई और अपने सही मादियान तादा करौला सोना ऐसे लोग फेक दी ऐसे लोग फेक दी जड़े आके दोबारा फिर मत मुहमदी है दीन तादा कर छड़े मेरे आया हजरा कदम मुलबरकत शुमार भी उन्होंने लोगों के जिना नु नु मौला सोना ने जिना मौला सोना अपने भेज देन दोबारा तालाई भेज देता शुहार भी उन्होंने लोगों के पिछे कुरबान जावा जदू हर पासू जदू हर पासू दीन देते हमले हो हर पासू कुफुर छा गया जुलमत छा गई जुलमत दसाया हर पासे छा गया कुफुरेर हो गया जराबे वाली तीने इस्लाम तू लोग हटन लग पीने इस्लाम के उमे खिदा आ गया मोमना के उ जदू जवाब आना शुरू हो गया شریف مولا کی عدمت اور قدرت وہ اے نہیں ویکھنا بادشاہ کھانے وہ نہیں ویکھنا حکومت کہ یا مسلمانوں کیوں یہ حکومت احسly احسly احسly فانی اے اے اے حکومت ہے باقی حقوق بھی کل دا اصل اور ساری دی ڈور ساری کی ڈور او دول جو کر سکتا مولا سونے نے برطانیہ دا دور ہے برطانیہ دا دورے حقو ہاتھ تین اسلام کے اتنے دا موسم آ گیا مولا نے اس تین فرتا کر امام احمد رضا نو بھیجا بھیجیا نجرے جڑیاں ہستیاں آفارتی حکومت چاہیں جس جس جس مرضی زمانے مولا سونا بھیج دے خدا دیا بندیا مولا سونا جڑا بوٹا آپ لاوے جن مولا سونا اپنی حفاظت قربان پھر جا پادر سرکار کی گل آپ سرکار کی تو مولا سونے نے ان حفاظت فرمائی حفاظت فرمائی अंदर आंता अपन जुबान की आफत की वजह जहलम जाओ अपनी जुबान बंदा अपने काबू च नहीं रख सकता जुबान बेकाबू हो जहलम सदगे जावा सोने में अपने बंद जुबान का सिम भी अपने जी में लिया होना दुबाना का मुहाफ भी उला सरकार आप सरकार जनाबे वाली बचपने की उमारी آپ دی پچھ بنے دی عمر غالباً چھتو اٹھ سال دے دوران آپ دی عمر آپ حفظ شریف بڑھ رہے نے قرآن پاک نو حفظ کر رہے ہیں آپ استاد دے کول صدقے جاواں آپ سرکار دوران حفظ ایک ایسا لفظ پہ پڑھ دے رہے ہیں حقیقتنوں سے لفظ دے تھلے دے رہے استاد زبر پڑا رہے آوے حرف دے تھلے دے استاد زبر پڑا رہے آوے استاد دے زبر پڑھان دے باوجود قرپان باوجود آپ سرکار آپ سرکار دے والد گرامی کول بیٹھے سن مولانا نکی علی خان صاحب رحمت اللہ او پترا تما سپارا بھی آیا کرنا سرکار نے استاد غلطی لگی پی سی مولا نا نکی علی خان صاحب دے دیں یا مولا شکر ہے تیری لال باد میرے پتر دی زبان بھی حفاظت بھی تھی فرما وہ جا مج بن کے زبان, زبان تے کیوں تے غلط مولا سونا دس لے نو اپنی اپنی مرضی خلاف ہلن نہیں مرضی ہونی اتنا یہاں دیا زبان اپنے قابو چ رکھیا ہوئی نے اتنا یہاں دسم کے محافت بھی آپ یہ محافت بھی آپ جانے محافت بھی آپ کیونکہ لائے جو کون پٹ پہ سارا جگ کٹھا ہو جائے سارا جگ کٹھا ہو جائے خدا کی قسم کر گیا نا کر کے حکومت کے برطانیہ سردار کا بال بھی نہ ڈا کرے تک بال فرم فرمایا فانوس بل کے جس کی حفاظتی ہوا کرے فانوس ملک جس کی حفادت ہوا کرے فانوس ملک جس کی حفادت ہوا کرے وہ شوش کیا بجھے جسے روشن خدا کرے فانوس ملکے جس کی عبادت ہوا کرے وہ سو سکتا بجے جسے روشن خدا کرے وہ سو سکیا بجے جسے حکومت کٹھی ہو جائے فوجی ہو جائے ہک من مرو سارے کٹھے ہو جائے ان شاء اللہ یقین ہے یہ سارے بزرگ رب دیکھے بوٹے نے یہاں کوئی ہلا بھی نہیں سکو دور تاریخ مختلف سال دے اندر حفظ کر لیا سی کئی دن اٹھ سال دے اندر حفظ کر لیا سی سرکار آپ خود فرما فرمائے جدو میرا شمار میری عمر تیرہ سال دس مہینے سال دس مہینے پانچ دن جدو اے عمر آئی آ فراغت پا گئے سنے آپ پڑھ کے ہو سال پورے ہندوستان دے خلاف سی جدو آپ کو فتوا نو سی آئیے آپ جدو فتوا لکھتے آن ہاں کافران حکومت دے بارے کافر قانون اسمبلی بارے جمہوریت دے بارے سکولی تعلیم بارے دی کی تحلی دی تحلیب کلچر دے بارے جدو آپ کوئی سوال آتا ہو سولا فا دس آپ نے جدو فتوا لکھنا لکھتے اپ وہ ایک دن آپ دیوار گاہ چادر لیاو دکھ لیا غصہ کیوں ہو ایڈا جلال کیوں ہو غصہ کیوں فرما ہو بیلی پوچھ ہے ادورے نسبن, نسبن پٹھا لے, لے ادھورے کوئی نسبی وراس نہیں آپ فرما لے فرمایا نہیں فرمایا واللہ نسوی سونے اج دے دور درد وغیرہ تمام نالم بیٹھے تے ساری قوم ہوندی نا آلہ دردانے آخنا پاگلو ہاں جی ہاں ہوئی چیشتی پاگل ہوگی آلہ عدرت قربان جام جا حضرت سرکار نے آلہ حضرت سرکار نے فارغ بتانسیل ہوئے آپ کیونکہ جد بہت دلبڑ دے ایک خاص میدان چتر آپ سرکار نے علم دے میدان چدم رکھے ہتا کے مخت سر وقت اندر سرکار نے پچوجا کلے تے پہاج پچوجا پچوجا علوم دے اتنے آپ نے مہارت حاصل کی وہ ریالی فلسفا فلکیات فلام فکاس مہانی نے پچوجا علوم کے اتنے جہارت حاصل کر لیے کیونکہ رب کا فقیر رب فکیری مارفت مقام او ادو ہی پا سکتا ڈورو قوم ہے نا علم راہ ہو رہے آلمان راہ ہو رہے سفیا راہ ہو رہے آخر بولو صوفی جدوں بھی مقام مقام سفا پائی آخیا تو پیر بہو دی زبان سنو سنو میرا پیر باہو فرما باجی وہ جڑا فکر کماوے وہ علمو باجے وہ جڑا فکر کماوے کافر مرے دیوان کرے بات بات اتنی کرے بات روی اللہ بولو بیگانا کتاب سمجھے پرت چاہے اوت قربان کرپان تو ت لیکل چاہے اوت خانہ قربان تنہا تابو چین مل یگانا آپار جدو علم تو فارغ ہو گئے آپ میدان میدان بنے نے آپ دے زمانے دے اندر آپ پہلے پہلے بڑے بڑے بڑے علماء آئے ہو گے بڑے بڑے وے جنابے والی محکیم آئے ہوئے آئے ہوئے آئے دے آپ تو بعد آپ نہیں محک نہیں دے میدان آپ علم <سلام> دے میدان چاپ کا مقابلہ کرنے والا نہیں آربان جاب سرکار علمان میں شاہ سوار خالی علم دے میدان دے شاہ سوار بھی نہیں علم دے میدان بھی میدان میں بھی ساہ سوار نے حقیق دے میدان دے بھی سوار نے عشق دے میدان دے بھی سوار نے میدان سوار میںفا میدان دے بھی شاہ سوار نے سدگے جا ادھر ادھر نبی رب رسول دشمن دے واسطے بھی نبی تلوار نے وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا اپنے ہر میدان اندر مزید تے تاخے پاؤں آئے ایک بار آپ سرکار نے ایک بار آپ سرکار نے کیونکہ علم کا حاقی یہ برائی لو, برائی فرید ہاکم توجہ لیں گے آپ سرکار سرکار نے اپنا فریدا فرمایا حکومت برطانیہ خلاف فتوا لکھا چڑھ گیا احمد ردا کو جناب والی کچہری اندر عدالتوں دے اندر پرچا چار کٹیا گل جرم اور کوئی نہیں اکبر والا بات ہی فرما رقیبوں نے رقیبوں نے رپٹ کٹوائی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے जराबे वाली परचा च बनाया जाओ अहमद लगा ले माम अहमद लदा फरमाते फरमाया वालो बरतानिया की हकूम की टू सुन लो بھی لانت پاؤں حکومت نے بھی لانت پاؤدا ادالت نے بھی لانت پاؤنڈ فرمائیے احمد رضا کا فیصلہ اگر ہوگا تو نبی شہری میں ہو صحیح موت کے دسی آ جڑا تیخلے دی تینس اپنے مخلوق میں ہر وقت لبی کچہری رہنا میں موترنا تھوڑی کچہری میں نہیں قوم کھڑی ہو گئی قوم آ پہلے لاشاں تو لنگو گے پھر سارے عالم تک پڑو گے خدا منہوس قوم کٹھی ہوئی یہو جی قوم ہوئے تو مڑ رب کا لاپ کیوں نہ آئے علماء کیوں نہ مکن قوم پیار رکھا حکومت کی کر سکتی توجہ لیں گے فرمائی پتا لگ گیا پتا لگ گیا بھائی اتنے لوگ جانا دن تیار ہوئے کھڑے نے توجہ ہے لوگ ناراگ سبحان اللہ قربان جاوا آپ میدان کافرفتر بزرگوں نے سانو سنائی ادا بہت بہت بہت خیرت کوفر کے بری سن آپ سرکار آپ سرکار قربان آپ فرما اچھا اشعار اسلام کے بارے دینِ اسلام نبی سرکار وسلم آپ سرکار دیتے بابر گاتام آپ سرکار عدب دے میدان ادب دشائنے بھی بنا پیدا فرمایا پھر عشق انشک میدان چائے نے بھی بنا پیدا فرمایا آپ سرکار دا ادب بھی بے مثال عشق بھی بے مثال بھی بے مثال کافرا نال دشمنی بھی بے مثال حالانکہ پر ہے ہمیشہ اور جہاں لوگوں رب سونا اپنے دین کی تازگی واسطے بیچتے ہیں انہوں نے دل نو مخلوق اور قوم دا خوف کھڑ کے ڈرنا نہیں لیں یہ فرمائی ہتا آ گے قربان جاو آپ سرکار, سرکار دے ادب مقام مقام سی ایک مرتبہ بے خبری دے اندر واقعہ میں وقت تھوڑے میں خلاصہ سنا چڈنا دے اندر یعنی آپ خبری دے اندر آپ پتہ نہیں او خاص مقام او خاص بنی ہوئی جما بہتے سن لوگ چوک لے کے سن وہ چبوترے نم چھوپڑی نما بنی کسی سید نے اندر جدو آپ اترے نے پتا لگا پتا لگا کہ میری میری پالکی جان والوں کوئی سید آپ پوچھتے ہو سر عشق کا بھی پتا لگتا پیا ادب کا بھی پتا لگتا پیا پوچھے ادور فرمایا مجھے اپنے یار بو آ رہی اپنے محبوب دے خون کی خوشبو آ رہی ہے ایک مزدور بار بار اسرار کہ یار نل... آو. از از محبت نے او یار دی نسل خون دی خوشبو دی پہچان کرا فرمایا تن میں سونے یار جو نسبت لگ گئی نسبتی انہیں بڑا ہی سرار کیا فرمایا نہیں جنہیں تم مہنو چکیا میں کیا منظر ہوگا جدوال آدرت پالکی اور رسالت دا کیا منظر ہو آپ سرکار نے اپنی اماما شریف لا گئے تو سید د پیروں چ رکھ فرمایا منتو معاف کر دیں کل قیامت النے نانے کی بار گاہ چ من نہ ہے اس کو محبت دیواری آئیے آپ سرکار آپ سرکار اس کے نبی دے چی دے بچ سڑے ہوئے قربان جاو ہر وی ہر ویلے ہر ویلے انشکے نبی اور محبت نبی ہتا ہتا گے جدو سوکھ تگانے سوکھ تگانے رسول دی رسول فہرست آ یوسف بن اسماعیل نوانی ابدل حضرت محتے امام حضر سیدی محمد رضا چار بزرگ چار بزرگوں دے بارے مشہور گانے سوخت گانے عشق رسول یعنی رسول کے رسول سڑے ہو لوگ ایک شیر ایک نات کے شیرنے درد کا اور محبت کا اظہار خود ہی فرما تو آ فرما تھی سی نکا علا تو نے تو کر دیا تبھی آتے شی نکا علا کے دود آج کے دود آوے کبہ آئی کیوں تو کرتے نائلا پر آج کے دودھ آ اور مافت کا یہ مقام پایا خوتی بھرما نے کدی کدی میرا ذکر سونے کی بار گاہ ہے ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر ہوا آج کچھ میرا وکرے گزور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مشر کیوں قربان جان رب سوڑے انی محافت آخر وے سنا کے گل مکولا وا ایک بار آپ اس شریف فرماونا دی صورت حال ہے پتا لگتا وے بھی واجب سی وقت وا وقت تھوڑے فرما نے جی غسل کرنا وا وقت نکل جائے گا وغیرہ شریعت دا امام سی جی وقت نکلنے کا خطرہ ہو خطرہ نماز تے پڑھنا جانتے سن فر آگل فرما یار بار گاہر بلا لم احمد ردا اس حال کی پیش ہو گئے آدھے رب سونا خیر فرما خانے اندر تشریف لے گئے رکھیا سی ہو سول فرما کے آئے وقت ہی جائے رب نے رب نے اپنے کسم کر گیا نا بندہ سر دی بادی لاوے نا سر دی بادی لاوے پھر رب سونا پوری کینات روکنا رب سونے اپنے بندے روک جا اج روک جا سڈے بندے نے ساڑی بار گاہ چاضری دینی ہے فرمائے سر کی بالی لائی اور جدرو بھی جدھروں سکار لیا جائے نا بد ودم آلہ حدر نا ہی کافی ہو جائے نہیں پائی یار رات کہ تو پیر بہو شیر نہیں سنو ایک شیر سنو سنا بندہ لاوے بندہ ہوئے مخلص دو. بندہ لاوے دی, با دی, بازی را دی بازی بازی تے خدا کی کسم کر کے آنا رب بے وفا, وفا نہیں وہ توڑ نہیں پگاری گالا مل سی تین تینو یار یا گالا می تین جی سر لا وے ہوشک خدا بچے ہوانا اش کلہ سدا علاوے ہوں نال اس ملہ دے تب نگا وے وقت نہ بہرحال سن لو آلہ حضرت سرکار محبت ان جا سف آلہ حضرت کا ذکر نہیں فکر بھی پوری مناسبت رسمت وہ بےتی ہاضمے سچ کے میری دیتی ہے میں کہ اللہ رسول نام تمام اندیا نام آسم قرآن کتاب حدیث اے سارا چیزاں تسان جیڑے کوڑے چلو اتے چکو سارے ہات میں تو سد کے کہ پیر اپنی گل سے گا کدا ہے مولوی اپنی گل نے ہے عوام اپنی دے حکومت اپنی دے